کا نارا وہ حبیب پیارا تو عمر بھر و جود ہی سر بسر وہ حبیب پیارا تو عمر بھر و جود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تب سب کر تیرے دل میں کس سے بخار ہے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 ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود کن کو منہ روک لو وہ لگے ہاتھ دو ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود کہ تمہارے گناہ ماں تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درد ہم تو اللہ سولہ ہکانا لگا دے جان ناری رسال ناری رسال رسول نارا لگاتے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 ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے سلیم سلم سلم کی سے پھول سے پار چلاتے ہے ہے موتی یہ اس کے کھلاتے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ماتے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کے بلاتے دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کیونکہ کہ رضا کا سناتے ہیں ہم تو یار رسول اللہ سول ہکانا لگا تے جائیں رسول اللہ سول ہکان لگا تے جان گے حسر میں حشر میں کیسے سنبھالوں گا